غلطی کی باپ کی صنعت کیوں لاتے ہو یاد کر لو ایک بار پھر کہتا ہوں جب سن چکے کہ باپ نے غلطی کی تو پھر باپ کی صنعت کیوں لاتے ہو بڑا پیارا جملہ ہے تکلیف کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک صاحب نے فرمایا اس کے بعد یہ فرمایا کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں بارش کتنی نازل ہوگی کب نازل ہوگی اس کا یقینی علم صرف اللہ کو ہے بقیہ جو لوگ ماہر موسمیات اور محکمہ موسمیات والے بیان کرتے ہیں وہ صرف زن و تخمین ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے تبھی وہ یقین کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ فلاں دن بارش ہونے کی سمبھاؤنا ہے یعنی یہ لفظ زن و تخمین بتلاتا ہے نہ کہ یقین کا لفظ تو بارش کب ہوگی کتنی ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم و مافل الحام اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہے دیکھو ماں کے پیٹ میں کیا ہے کون ہے نہیں ہے منمان ہوتا ہے اس کے اندر جاندار غیر جاندار کیفیت یہ ساری کی ساری نوعیت سب داخل ہوتی تو یہ نہیں کہا گیا کہ ماں کے پیٹ میں کون ہے لڑکی یا لڑکا تب اعتراض ہوتا کہ ہم سونگر سے دیکھ لیتے ہیں کہ لڑکی من تب اعتراض کی گنجائش تھی یہاں لفظ ماں ہے ماں کے اندر عموم ہے عربی کے طالب علم جانتا ہے کہ یہ عموم کے لیے آتا ہے ماء ماء کے پیٹ میں کیا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے چلو جزی طور پر معلوم ہو گیا کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے لیکن اس جزی علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اب یہ جاننا ضروری ہے مشین یہ بتائے یہ لڑکا کالا ہوگا کہ بورا ہوگا یہ لڑکا پیدا ہونے کے بعد برا ہوگا یا اچھا ہوگا یہ لڑکا ساقت پیدا ہوگا یا پورا کا پورا پیدا ہوگا یا اسی طریقے سے پیدا ہونے کے بعد سیاست بنے گا یا عالم بنے گا یا پیدا ہونے کے بعد شقی ہوگا کہ سعید ہوگا فقیر ہوگا کہ امیر ہوگا غریب ہوگا کہ کیا ہوگا یہ تمام کی تمام چیزیں کیفیت سے تعلق رکھتی ہے اور دنیا کی کوئی مشین ان کیفیات کا علم نہیں رکھتی کیفیات نہیں بسا سکتی لہذا لفظ ماں نے اس شبہ کو زائل کر دیا ہے من کا لفظ نہیں ہے ماں کا لفظ ہے جو کیفیات تک کو شامل ہے جزئی علم کوئی علم نہیں ہوتا لڑکی ہے لڑکا ہے یہ جزئی علم ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ ماں استعمال کیا ہے جو کیفیات تک کو ہاوی ہے اس کے بعد کل کیا کمائے گا آدمی معلوم نہیں کتنا کمائے گا معلوم نہیں کس زمین میں مرے گا معلوم نہیں اس طریقے سے یہ پانچ علم صرف اور صرف اللہ کو ہے اللہ کے صدیٰ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں کہ ہم صُ اللہ علم اللہ پانچ باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہی پانچ چیزیں نبی بھی نہیں جانتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے بھی یاد کہ یہ پانچ چیزیں صرف اللہ سبارک تعالیٰ ہی کو معلوم ہے یہاں تک کہ حدیث جبر علم حضرت جبر علیہ آتے ہیں کئی سوالات کرتے ایک سوال کہ قیامت کب آئے گی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا جواب کہ پوچھنے والا پوچھے جا جس سے پوچھا کہ جیسے تمہیں علم نہیں ہے ویسے مجھے بھی علم نہیں ہے دونوں ہم برابر ہیں مجھ کو بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کے بھائی ہے اور تمہیں بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کے بھائی ہے اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے سورہ سجدہ کے اندر بہت ساری حقیقتیں بیان کی گئیں ایک حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ کل یا تو ملک المتیم ترجاؤ تمہاری جان نکال لے گا ملک موت سوال یہ کہ کیڑوں کی جان کون نکالتا ہے تو اس کا جواب دیا مفترین نے کہ یہاں آدمیوں کی جان نکالنے کے لیے ملک ہیں اسرائیل ہیں اور ان کے ساتھ اور فرشتے ہیں اور کیا ہوگی جو فرشتے تم کو وفات دیتے وقت جان نکالتے وقت تمہارے چہروں پر ماریں گے اور تمہاری پیٹوں کے اوپر ماریں گے تو تمہارا کیا ہال ہوگا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آدمی کے اوپر عذاب کا سلسلہ موت کے وقت ہی سے شروع ہو جاتا ہے ورنہ حساب و کتاب سے پہلے یہ مارنے کا کیا مطلب ہے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ملک الموت کے ساتھ اور فرشتے بھی ہیں وفات دیتے ہو فتح ملائی کا یہ ملک کی جمع ہے اور یہاں کا ہے ملک الموت جان نکالتا ہے اس, اس کے ساتھ حضرتیں ملق الموت کے ساتھ اور بھی فرشتے جان نکالنے پر متعین یہ انسانوں کی جان نکالتے ہیں کیڑوں کی جان کون نکالتا ہے اللہ کے حکم سے مر جاتے ہیں ان کے لیے فرشتے مقرر نہیں ہیں یا ہو سکتا ہے فرشتے مقرر ہوں. لیکن ملق الموت کا جہاں تک معاملہ ہے یہ انسانوں کی جان نکالتے ہیں اور جنوں کی جان نکالتے ہیں اس کے بعد اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں ان نعمتوں کا خیال دل میں نہیں گزرا ہوگا ہم نے ایسی ایسی چیزیں جنت کے اندر رکھ رکھی ہیں کہ آدمی کے دل میں ان نعمتوں کے تعلق سے خیال بھی نہیں گزرا ہوگا آنکھیں کیسی ٹھنڈک ہوں گی ٹھنڈی ہوں گی جو ہے جنت کے اندر وہ تو جنت میں آنے کے بعد معلوم ہوگا اس کے بعد اللہ یہ ہے کہ آدمیوں کی شرارتوں کی وجہ سے ہم بعض سزائیں دنیا ہی میں بعض سزائیں دنیا میں دے دیتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ بندہ اپنی حرکتیں چھوڑ دے گویا کہ عذاب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے اگر اللہ تبارک کسی کے اوپر مصیبت نازل کرے آفت نازل کرے تو یہ آفت نازل کرنا بھی رحمت ہے اللہ کیوں اس لیے کہ آفت کی وجہ بتائی گئی ہے کہ مصیبت میں جو ہم مبتلا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ بندہ اپنے غلط کام سے لوٹائے اکبر کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ بندہ اپنی پرانی روشتے بعض آ جائے اپنی روش چھوڑ دے اور مقصد یہی یہ ہوتا ہے پناہ رویش چھوڑ دے اس کے بعد ایک آیتی کریمہ ہے کہ جب آدمی مرنے کے بعد اٹھے گا تو مال ابھی توں کا رسا ایسا لگے گا جیسے ابھی سویا اور ابھی اٹھا تو اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسا اسے محسوس ہوگا کہ ابھی سویا ہوں تو پھر عذاب قبر کا انکار تو ہو ہی رہا ہے عذاب قبر کا انکار تو ہو ہی رہا ہے کہ ابھی سویا ابھی اٹھا اگر اداب ہوتا تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں ابھی سویا تھا اور ابھی اٹھا اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت برزخی زندگی جو ہے اور برزخی عذاب جو ہے وہ نیند کے مماثل ہے نیند سے مشابے ہے بہت سے ڈراونے خواب آدمی دیکھتا ہے لیکن بیدار ہونے کے بعد بھول جاتا ہے یاد نہیں رہتا اسے. یاد کرتا کیا چیز دیکھی تھی ہم نے کیا چیز دیکھی تھی تو گویا کہ برزخی زندگی بالکل نیند کی حالت کے مشابے ہے جیسے آدمی جب نیب سے بیدار ہوتا ہے تو خواب کی حالت کو بھول جاتا ہے بہت سارے خواب سے یاد نہیں رہتے بیداری کے بعد اگر چوٹ ہوں ایسے ہی آدمی جب بیدار ہوگا جب اٹھایا جائے گا تو اسے ایسا لگے گا جیسے کہ ہم ابھی سوئے تھے گویا کہ برزخی زندگی بالکل مماثل ہے اور مشابہ ہے نید کی زندگی کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نید سے باس بادل موت پر استدلال فرمایا ہے کہ نیند ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی ہر نیند کے بعد تم بیدار ہوتے ہو تو ایک مختصر موت کے بعد تم زندہ ہوتے ہو کہ نہیں روز کتنی بہترین دلیلیں دیکھیے باس بادل موت پر تم تو روز مرتے ہو روز زندہ ہوتے ہو تبھی تو یہ کہا گیا کہ جب سونے لگے تو یہ دعا پڑو اللہ کا اموت تو میں سو رہا ہوں اللہ کے نام سے اور میں مرتا اور جیتا اسی کے نام سے ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی سو گیا تو مر گیا اور آدمی زندہ ہوا آدمی جب بیدار ہوا تو سمجھو زندہ ہوا تو گویا کہ نیز ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی اگر ایک مختصر موت کے بعد آدمی مختصر بیداری کے سکتا ہے تو ایک لمبی موت کے بعد ایک لمبی نیند کے بعد برزخی زندگی کے بعد دوبارہ کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا ہے لمب... ہمیشہ کی بیداری کے لیے اگر مختصر موت کے بعد مختصر بیداری ہے تو ایک لمبی موت کے بعد ایک لمبی بیداری کیوں نہیں اس کو کیوں نہیں مانتے روز مرتے ہو روز جیتے ہو مختصر مرتے ہو مختصر جیتے ہو تو ایک لمبی موت کے بعد ایک ابدی زندگی اور ایک ہمیشہ کی بیداری کا اقرار کیوں نہیں کرتے تم نے تسلیم کرتے اس کے بعد سور اعزاب شروع ہوتی ہے سور احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات گنائے ہیں مسلمانوں کے اوپر سن پانچ ہجری کے اندر تقریباً دس ہزار لوگوں نے مختلف قبائل کے جمع ہو کر کے مدینہ کا محاصرہ کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورے سے خندک کھودی تقریباً دو کلو تک اور آٹھ دن کے اندر تمام مسلمانوں دو کلو میٹر کی یہ خندق کھود کر کے تیار کر دی اور مقام صلہ پر آپ نے پوزیشن لے لی کرام کے ساتھ اور اس وقت صاحب کرام کی کل تعداد تین ہزار تھی جو مورچے پر تھے لیکن مقابل میں دس ہزار تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے دو چیزیں بھیجی ایک تو ہوا بھیج دی اور دوسرے فرشتے بھیج دیے فرشتوں نے کیا کیا ان کے خیمے اکھاڑ دیے ان کے اونٹوں کو چابک مار مار کر کے ادھر ادھر حکال دیا اور ہوا نے ان کے خیمے اکھار دیے اور ان کی ہاڈیاں الٹ دیں ان کی آگ کو ادھر ادھر پھیلا دیا جس سے ان کے خیمے جل گئے اللہ فرماتا ہے یہ ہماری مدد تھی اس وقت تمہارا حال یہ تھا کہ تمہارے دل اچھل کر کے حلقوں میں آ تھے شدیدہ یہاں مسلمانوں کو آزمایا گیا یہاں تک کہ ان کے دل اس آزمائی سے اچھل کر کے حلق میں آ یہاں پر منافقین کا کردار بڑا گھنا رہا انہوں نے این وقت پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا ان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ جب یہ حالات برابر ہوتے امن والے ہوتے تو ان کی زبانیں بہت چلتی ہیں اور جب یہ خوف کی کوئی حالت دیکھتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اوپر موت آ گئی ہو ان کی آنکھیں موت کو دیکھ کر کے اپنے حلقوں میں گھوم رہی ہوں یہ منافع ان کی حالت بتائی گئی ہے اور مومنین کی حالت کیا بتائی گئی ہے کہ جب انہوں نے ایسا خوفناک منظر دیکھا تو کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچا وعدہ کیا ہے اس سے مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوا بتاؤ خطرہ دیکھ کر کے یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہوا یہ ہے ایمان کی شان اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر تم لوگوں کو دنیا کی آرائش چاہیے دنیا کی زیبود دینا چاہیے تو آؤ ہم تمہیں کچھ دے کر کے زیب و زیب کی چیزیں تمہیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر تم کو اللہ اور اس کا رسول چاہیے اسی طریقے سے آخرت کی زندگی چاہیے تو تمہیں اسی حالت پر رہنا پڑے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول جس حالت میں رکھنا چاہتا ہے یہ در حقیقت اس پس کی طرف اشارہ ہے کہ جب فتوحات کے دائرے بہت زیادہ وسیع ہوئے تو امہات المومنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید نقے کا مطالبہ کیا کہ اور نقہ بڑھائی اتنے میں نہیں ہوتا تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دُکھ ہوا کہ میں نبی ہوں اور یہ نبی کی بیویاں ہیں ان کو تو تنگی ترشی میں زندگی گزارنی چاہیے زیادہ نقطے کا مطالبہ غلط ہے یہ تو ایسا ہوا جیسے عام عورتیں ہوتی ہیں دنیوی زیب و زینت کی طرف مائل ہوتی ہیں دنیوی زیب و زینت کی مانگ کرتی ہیں یہ تو ایسی ہی ہو گئی عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ایک مہینے تک ان سے مقاطہ رکھا بات چیت نہیں فرمائی اس کے بعد یہ آیتی کریما نازل رہی کہ تقریر دی گئی اختیار دیا گیا اگر چاہو تو نبی کے ساتھ رہو اور چاہو تو تم کو آزادی دے دی جائے یہ اس بارے کا جس تھا جو آپ کو ذرا کے سامنے پیش کیا گیا اللہ ہمیں نِ کمل پر اچھی سمجھی کا حضرات گرامی یہ بائیسواں پاراف حضرات نے سماعت کیا کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطحرات یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے توسط سے کچھ احکام عورتوں تک پہنچائے ہیں پہلا حکم تو یہ ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد سے گفتگو کرے لیکن اگر ضرورت پڑ ہی جائے کسی اجنبی مرد سے گفتگو کی تو ایسے مواقع پر عورت کو ایسا لہجہ اختیار کرنا چاہیے جس لہجے کے اندر کوئی لوچ نہ ہو کوئی لچک نہ ہو بلکہ ایک قسم کی سختی ہو اس لیے کہ اگر اس کے لہجے میں لوچ رہا لچک رہا تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اس آدمی کے دل میں مرض ہے یعنی وہ شہوانی جذبوں کا پجاری ہے تو تمہارے لہجے کے لچک کی وجہ سے وہ دل میں خیال غلط خیال لا سکتا ہے اور وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یہاں قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں ٹرائی کیا جا سکتا ہے لہذا اپنے لہجے کے اندر سختی پیدا کر کے اجنبی مرد سے گفتگو کی جائے پہلا حکم تو یہ ہے دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ عورتوں کا دائرے کار ان کا گھر ہے وہ بلا ضرورت گھر کے باہر نہیں جا سکتی ظاہر ہے کہ گھر ہی ان کا دائرۂ کار جب ٹھہرا تو بلا ضرورت ان کو اپنے دائرے کار سے نکلنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے ہاں اگر کوئی اشد ضرورت اور کوئی معقول ضرورت پیش آ جائے تو کچھ شرائط اور آداب کے ساتھ عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہے اس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ ولا تبر رجن تبر رجل جاہلی جاہلی اولا یعنی پہلی جاہلیت جس میں جاہل عرب گرفتار تھے اس زمانے میں جس طریقے سے عورتیں بناؤ سنگار اور زیب و زینت کر کے نکلتی تھیں یہ عورتیں گھر سے جب باہر نکلیں تو ایسے زیب و زینت کر کے نہ نکلیں تبرج کا جو لفظ ہے در حقیقت عربی کے لفظ برج سے بنا ہے برج کے مانے ہوتا ہے کوئی ابری ہوئی چیز کوئی نمایاں چیز تو گویا تبرج کے اندر تین باتیں آ اور ان تین باتوں کا خاص طور سے عورتوں کو خیال رکھنا ہے ایک تو یہ کہ وہ اپنے چہرے کو اپنے حسن کو اپنے بدن کو نمایاں نہ کرے اس لیے کہ تبرج کے معنی ابھار تبرج کے معنی نمایاں ہونا تو وہ اپنے حسن کو اپنے چہرے کو اپنے بدن کو نمایاں نہ کرے اگر وہ اس طرح نمایاں کرتی ہے اپنے چہرے کو اپنے حسن کو اور اپنے بدن کو تو یہ چیز تبرج میں داخل ہے پہلی چیز تو یہ دوسرے اپنے لباس کو اپنے زیور کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرے یہ بھی تبرج ہے یعنی زمین پر اس طرح پیر کو پٹک کر چلے کہ اس کے زیور کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچے یہ بھی تبرج میں داخل ہے اور تیسرے وہ کوئی ایسی چال ڈھال اختیار نہ کرے چٹک مٹک اختیار نہ کرے جس سے خامخواہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبزول ہوتی ہو اگر کوئی خاص چال ڈھال اختیار کرتی ہے عورت چٹک مٹک اختیار کرتی ہے تو یہ چیز بھی تبرج میں داخل ہے چوتھی چیز جو تبرج میں داخل ہے جس کا خاص طور سے عورتوں کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے اسکن ٹائٹ کپڑا یہ تو مردوں تک کے لیے جائز نہیں ہے جائے کہ عورتیں اس کپڑے کو استعمال کریں نب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک ہے صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں ننگی ہوں گی یہ کپڑا پہننے والی عورتیں کون ہوں گی جو قیامت کے دین ننگی ہوں گی یہ وہ عورتیں ہوں گی جو مردوں کا زیبتن کرتی ہیں اور اس طریقے کا لباس پہنتی ہیں جس سے بدن کے نشے و فراز دکھائی پڑتے تو اگر عورت ایسے اسکن ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے جس سے بدن کے نشے و فراز ظاہر ہوں تو یہ چیز بھی تبرج کے اندر داخل ہے تو گویا تبروج کے اندر چار چیزیں ہیں اور ان چار چیزوں سے اجتناب کرنا ہر عورت کے لیے ضروری ہے اگر وہ اپنے دائرے کار سے باہر نکلتی ہے تو ان چار آداب کا خیال رکھنا ہے اس کا دائرے کار گھر ہے گھر میں رہ کر کے وہ کیا کرے گی بتایا گیا سولاد گھر میں نماز پڑھے گی وہ آتی اور اگر صاحب نصاب ہے تو زکات دے گی وہ آتے ہیں اللہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی یعنی شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی بچوں کی صحیح تربیت کرے گی خواہ دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ نہیں مارے گی کہ بچے غلط راستوں میں پڑ جائیں غلط راستوں پر چلے جائیں گلیوں میں بچوں سے جھگڑتے پھریں بلکہ گھر میں رہ کر کے بچوں کی صحیح تربیت کریں بہت ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل ہو جاتی ہیں رسول ہے اور کیا کام کرنا ہےز کی دیکھنے سے جیسے تھوڑی سی فرصت ملی, ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی جبکہ ان کو اپنے دائرے کار میں رہ کر کے اللہ تبارک نے یہ حکم دیا ہے کہ وزقی بویوتی کنہ میات اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں ذکر و ادکار کریں اور احادیث یعنی حکمت اس کا مطالعہ کریں اور اگر کچھ عورتیں آ جائیں گھر کے اندر تو وہ حدیث اور قرآن کی وہ آیت جو ماحول کے سمار سے اور ماحول کے بنانے سے متعلق ہے ان کے سامنے پیش کریں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنتی عورتوں کی اور جنتی مردوں کی دس صفات بیان فرمائی در حقیقت یہ دس صفات ایسی ہیں کہ ان دس صفات کے اندر اسلامی اخلاق و کردار کی پوری کی پوری تصویر سمت کرا گئی یعنی اگر آدمی ان دس صفات کا حامل ہو جائے اور عورتیں اس دس صفات کی حامل ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے ان اسلام <وَالْمُسْلِمَات> یعنی اسلام نل مومنات یعنی ایمان اسلام والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں اسلام پر کار بند مرد اسلام پر کار بند عورتیں ولمو منوت ولمین ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں اسلام اور ایمان ولکان تین ولقان اعت قنوت کا مطلب ہوتا ہے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کرنا پوری نیاز مندی اور پوری اخلاص کے ساتھ ہمیشہ اللہ تبارک و کی اطاعت کرنے کا نام قنوت ہے قنوت کا مطلب کیا ہوتا ہے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنا پوری نیاز مندی اور پورے اخلاص کے ساتھ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کا نام پنوت ہے پوری یکسوئی کے ساتھ اس کا نام پنوت ہے تو پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی اعتعاد کرنے والی عورتیں وہ سوادیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورت سادرین و صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں ولخاشی نلخواشات خوشو کرنے والے مرد اور خوشی کرنے والی عورتیں میں نے خوشی کا مطلب سمجھایا تھا کہ نماز میں وہ اس طرح کھڑے ہوں یا کھڑی ہوں کہ ان کے بدن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تاری ہو اور دل کے اوپر یہ خوشی ول متصدین صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں نہ مرد عورت کی قبر میں جائے گا نہ عورت مرد کی قبر میں جائے گی اپنے اپنے عمل کا ہر کوئی ذمہ دار ہے عورتیں اپنے عملوں کی ذمہ دار ہیں مرد اپنے عملوں کی ذمہ دار ہیں کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا لہذا مرد تو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں ہی عورتیں بھی اللہ کبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں ول متصدقین وتصدقات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجهم الحافظات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کثیر المزکرات اللہ تبارک وتعالیٰ کے ذکر بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں اگر یہ 10 صفات کسی مرد اور یا کسی عورت کے اندر پائے جائیں تو سمجھو اسلامی اخلاق و کردار کی پوری تصویر اس کی زندگی میں آ گئی اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک وتعالیٰ نے کیا فرمایا ادلہم عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفیرت اور تیار کر رکھا ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول کا منصب بیان کیا ہے کیا بیان کیا ہے کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے تطاندر جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر چڑا کی گنجائش ہو کوئی چو چا کرے اگر آدمی چو چاہ کی بات موجود رسول کی بات موجود لیکن پہلو تو ہی کرتا ہے اللہ کی بات لینے میں اور رسول کی بات لینے میں مبینہ ایسے آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ ایسا آدمی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا ہے اور ایسا آدمی بڑی کھلی ہوئی گمرہی میں چلا گیا بڑی کھلی گمرہی میں مبتلا تو اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے, سری موجود ہو تو پھر کسی قیاد کی ضرورت نہیں کسی امام کی بات کی ضرورت نہیں کسی امام کے اشتہادات اور اخبار کی طرف ہمیں فطن توجہ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے اور ایسا آدمی کھلا گم, رہا ہے. فقط مبینہ گم رہا ہے اس کے بعد جاہلیت کی ایک رسم بدھ کا بیان کیا جا رہا ہے جاہلی رسم آ رہی تھی کہ لے پالک بیٹا یعنی گود لیا ہوا بیٹا کی تک گود لے لیتا تھا تو اس کو متبنہ بیٹا بولتے تھے یا <تصفح> ہم لوگ اپنی <تصفح> زبان میں <تصفح> لئے پالک بیٹا بولتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ہارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا آپ کے متبنہ بیٹے تھے اور اتنی زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ان سے سب لوگ ان کو زید ابن محمد بولتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اللہ صلی اللہ محمد انعیٰ اللہ مبارک محمد ان کما بارکراہیم علی براہمد مجی تو زید ابن محمد کہتے تھے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کی بنا پر اپنی خوفی زد بہن زینج کا رشتہ ان سے کر دیا پہلے تو وہ تیار نہیں تھی اس لیے کہ وہ خاندان تھی اور یہ غلام تھے تو پہلے ان کو پسو پیش تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کہنے کی وجہ سے دونوں اقدے مناکت میں بند گئے دونوں کا رشتہ ہو گیا لیکن زیادہ دنوں تک یہ رشتہ نہیں چل سکا حضرت زیدہ اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب بہت چڑچڑی ہیں لگتا ہے کہ ہم دونوں زندگی کی اس گاری کو زیادہ دیر تک نہیں کھینچ سکتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں سمجھایا اور کہا اتقل اللہ اللہ سے درو یہ اتقل اللہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اگرچہ اللہ تبارک و نے مردوں کے ہاتھ میں تلاق کا اختیار دیا ہے وہ عورتوں کو طلاق دے سکتے ہیں طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے لیکن طلاق کا استعمال کرنے میں وہ اللہ سے ڈرے اس لیے کہ بےجا طلاق کا اختیار استعمال کرنے سے عورت کو تکلیف پہنچ سکتی ہے لہذا طلاق دینے میں جلدی نہ کریں بلکہ اللہ سے ڈر ات اللہ دیکھیے طلاق کے بارے میں سوچ رہے ہیں حضرت زیدی بن لیکن ابھی صلاح سلام پر مارے دیکھو جلدی مت کرو اللہ سے ڈرو اس لیے کہ عورت کو اگر بیجا طلاق دے دیا گیا تو پھر عورت کو پریشانی لائق ہو سکتی ہے عورت بہت تکلیف میں پڑ سکتی ہے لہذا اگر تمہارے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہے لیکن اس کو بیجا استعمال مت کرو تاکہ عورت پریشان ہو جائے کیا قانون دیا ہے اللہ تبارک تعالی نے اگر عورت ناشزہ ہے نا فرمان ہے تو مرد کو طلاق کا اختیار ہے لیکن بیجا نہیں اور اگر مرد تکلیف دینے والا ہے ستانے والا ہے تو عورت کو خلا کا اختیار دیا گیا ہے اس طریقے سے اس آئلی نظام کو اس کی نظام کو اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی محکم طریقے سے متوازن کیا ہے اور بڑے حکیمانہ انداز سے اس کو بیلنس کیا ہے متوازن کیا ہے اس طریقے کا قانون آپ کسی مذہب میں نہیں پائیں گے لیکن اس کے باوجود زیادہ دیر تک یہ گاڑی آگے نہیں چل سکی طلاق ہو گئی زید نے انہیں طلاق دے دی جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و نے حکم نازل کیا کہ اب ہم زینب بنت جہاز کو تمہارے حق میں دینے والے ہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اس لیے کہ جاہلیت کی رسم یہ آ رہی تھی کہ پالک بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی وہ بہو کی طرح ہوتی تھی وہ بیٹی کی طرح ہوتی تھی اس سے شادی جائز نہیں تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رسم بد مٹانی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مٹانی تھی تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ بری رسم ختم ہو جائے بیٹا دوسرے کا اور دوسرے کے وراثت میں حق دار یہ تو ظلم تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے اس رسمِ بد کو ختم کرنا چاہا اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہی <تصفح> کے ذریعے آپ کو آگاہ کیا گیا کہ آپ کے دل میں جو چیز ہے جو آپ چھپا رہے ہیں ہمیں معلوم ہے آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی ایک رسم بت چلی آ رہی ہے لوگ یہی کہیں گے کہ بہو سے شادی کر لی لیکن آپ گھبرائیے نہیں آپ بلا جھجک ہمارے اس حکم کی تعمیل کیجئے آپ زینب بنت تجاشن نکاح کر لیجیے آپ نے زینب بنت تجاشن نکاح کر لیا منافقین نے یہودیوں نے مخالفین نے, اسلام نے موہن اسلام نے بڑے بڑے پرو کیے لیکن ان پرو کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد اللہ تبارک و نے آیت نازل فرمائی کہ ما محمد کے باپ رسول اللہ خاتم آپ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کے خاتم ہیں اس آیت کو اگر سیاح سے کاٹ لیا جائے تو کادیانوں کا مطلب حل ہو جائے گا لیکن یہ آیت پچھلے مفاہین سے پچھلے واقعی سے جڑی ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبین خاتم النبین کا مطلب کیا اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں لہذا اس رسم بد کو آپ ہی کے ذریعے مٹایا جائے گا اگر سیاق سے اس آیت کریمہ کو جوڑ دیا جائے تو پھر قادیانیوں کا مطلب قیامت تک حل ہونے والا نہیں وہ اپنے مطلب کو حل کرتے ہیں اس آیت کریمہ کو سیاق سے کر اگر اس آیت کریمہ کو سیاق سے جوڑ دیا جائے پچھلے سیاق سے تو پھر ان کا مطلب نہیں بنے گا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں کہ اس رسم بت کو ختم کرے ہم اسی آخری نبی کے ذریعے اس رسم بد کو ختم کرنا چاہتے ہیں لہذا بات بالکل صاف ہو گئی اب خاطم النبی کا مطلب یہ لینا کہ خاتم کہتے ہیں مہر لگانے کے آلے کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگانے کا آلہ ہے یعنی آپ مہر لگاتے جائیں گے اور آپ کی مہر سے بہت سارے انبیا ہوتے جائیں گے قیامت تک یہ مطلب دیا گیا کہ آپ جو ہے نبوت کی خاتم ہیں مہر لگاتے جائیں گے اور آپ کی مہر سے بہت سارے انبیا قیامت تک آئیں گے یہ مطلب دیا گیا جب کہ یہاں ختم کی اضافہ ڈائریکٹ نبی نبیین کی طرف ہے اور جب ختم و کہا جائے کسی شے کا ختم تو مہر لگانا نہیں ہوتا اگر کوئی آدمی مہر لگانا مراد لیتا ہے تو وہ عربی زبان سے بالکل نا وافی ہے, کا مطلب ہوتا ہے کسی کا بلکل خاتمہ اور جی مطلب کو اچھا شبہ ہو سکتا ہے خاتم ہے لیکن رسول تو آ سکتا ہے نا رسول تو آ سکتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا جب یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ رسول تو درکنار کوئی نبی آنے والا نہیں یہ مطلب نہیں ہوتا جب نبوت کی نفی ہو گئی تو رسالت کی نفی بدرجہ درجہ ہو گئی مطلب یہ ہوا کہ رسول تو درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے رسول کہتے ہیں نبوت کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب کو تو جب نبی ہی آنے والا نہیں تو پھر رسول کیسے آئے گا لہذا خاتم البین کے اندر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کی نبوت کی نفی ہے اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کے رسالت کی بھی نفی ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں ان احادیث کو اگر لائق توجہ نہ سمجھا جائے تو خود قرآن حکیم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ آخری نبی آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں آئیں گے وہ ایک تو موت کا مزا چکھنے آئیں گے اس لیے کہ یہ قانون سب کے لیے کلفسن ذائق الموت اس قانون کے دائرے میں آنے کے لیے وہ آئیں گے اور دوسرے اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کچھ خاص کام لینے والا ہے لہذا قرب قیامت میں وہ خاص کام انجام دینے کے لیے وہ آئیں گے لیکن کوئی نئی شریعت یا کوئی نیا نقطۂ نظر یا کوئی نیا طرز فکر لے کر نہیں آئیں گے بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق عمل کریں گے لوگوں کو بتائیں گے لوگوں کو سمجھائیں گے اس کے بعد ایک حکم بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے شادی کرتا ہے کسی عورت سے اور ابھی چھوا نہیں ہے اس کو اور اسے طلاق دے دیتا ہے تو اس عورت کی کوئی عزت نہیں یا جب کوئی آدمی نکاح کر لے اور چھونے سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو پھر اس عورت کے اوپر عزت نہیں ہے دوسرے ہی لمحے کسی سے شادی کر سکتی ہے اچھا مہر کتنی ہوگی اگر مہر متعین ہے تو آدھی مہر اور اگر مہر متعین نہیں ہے تو رخصتی کا دیا کچھ بھی دے دے ایک جوڑا کپڑا دے دے یا کچھ اور دے دے اگر مہر متعین تو آدھی مہر اور اگر مہر متعین نہیں ہے چھونے سے پہلے اسے طلاق دے رہا ہے تو دیا دے دے کچھ بھی اپنی طرف سے کوئی اچھی چیز اسے دے دے اس کو کہتے متا طلاق کا دیا رخصتی کا دیا تو اگر چھونے سے پہلے طلاق دیا ہے تو عورت کو پر عدت نہیں ہے دوسرے اگر مہر متعین ہے تو آدھی مہر دے دے مہر متعین نہیں تو رخصتی کا دے دے دے دے کچھ بھی اپنی طرف سے دے دے یہ عورتوں کا حکم بتایا گیا ہے اس کے کے بعد عربوں کے ہاں ایک غیر محبت طریقہ رائس تھا اور ایک غیر مہذب عادت تھی ان کی کہ دیکھتے کہ کی کسی کے کھانا تیار ہو گیا ہے تو بالکل طاقتر اسی ٹائم پہنچتے تھے جب صاحب خانہ دستر خان پر بیٹھنے والا ہوتا تھا وہاں جاتے اب صاحب خانہ اگر یہ کہے کہ بھائی یہ میرے کھانے کا ٹائم ہے آپ تشریف لے جائیں تو بے مروتی اور اگر کہے کہ کھائیے تو پتہ نہیں کتنا زیادہ کھانے والا ہے وہ آدمی اور کتنے لوگوں کو کھانا کھلائے گا یہ تو ایسے لوگوں کو تمبی کی جا رہی ہے کہ بالکل کھانے کے وقت پہ مت پہنچو کوئی دعوت دے تو پہنچو بغیر دعوت کے صرف تاپ کر کے کہ اب صاحب خانہ کھانے کھانے بیٹھا ہوگا تو لاؤ پہنچاؤں وہ مروت میں کہہ گا آئیے کھائیے اور اگر کوئی دعوت دے تو جاؤ دعوت نہ دے تو مت جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑا چور ہے وہ جو بغیر اجازت کے اور بغیر دعوت کے کھانا کھانے جاتا ہے اس آدمی کو چور فرمایا آپ نے بہت سارے لوگ ایسے ہوتا ہے دعوتیں کھانے کی عادت ہوتی ہے دعوت رہتی نہیں اب صاحب خانہ کو کیا معلوم کی کس کو دعوت پہنچی ہے کس کو دعوت نہیں پہنچی ہے اور اسی بہتی گنگا میں یہ بھی ہاتھ ہے کھا لیتا ہے نبی صلی اللہ وسلم کو چور فرمایا چور اور دعوت دی جائے تو جائیے آپ کھانا کھائیے لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ کھانا کھاتے فن تشرو. اپنی راہ لو ولا مستان سین علی حدیث باتیں کرتے مت بیٹھ جاؤ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دعوت پر کھانا کھانے گئے اور کھانا کھانے کے بعد جب ٹی پی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے ٹائم پاس کا تو پھر یہ سلسلہ اتنا دراز ہوتا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا اب بی بی پریشان بچے پریشان خود صاحب خانہ پریشان اب کیسے بولے دعوت تو دے کر بلایا ہے اب کہے کہ آپ جائیے تو بھی ایک طریقے کی بے مر ہوتی ہے لہذا حکم دیا گیا ایسے دعوت کھانے والوں کو کہ کھانا کھاؤ اور اپنے گھر کی راہ لو چلتے پھرتے نظر آؤ، فنتشرو چلتے پھرتے نظر آؤ بولا مستان لہادی باتیں کرتے مت بیٹھو یہ دعوت کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً پھیل جاؤ اور اپنے گھر کی راہ لو اس سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوتی ہے اور خاص طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حرکتوں سے کافی تکلیف ہوئی لہذا یہ حکم نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ حکم ہم تک پہنچا لہذا ہم لوگوں کو بھی ان تمام احکامات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے اس کے بعد آیت اللہ آل آل آل مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت آئی ہے کہ جب کریمہ اتری تو کچھ کرام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم کو تو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ پر سلام کیسے بھیجیں لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ علیہ پر درود بھیجا جائے تو درود کیسے بھیجیں سلام کا طریقہ تو معلوم یعنی اس سے پہلے آپ نے سکھا دی تھی السلام اس علیکم نبی ہے تو اللہ کے رسول ہمیں سلام پر کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ آپ نے ہمیں سکھا دی ہے اور یہ بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات اس طرح سکھاتے تھے جیسے نماز سکھاتے ہیں یعنی اتحیات سکھانے میں بہت اہتمام کرتے تھے آپ حضرت عبداللہ مسعود کو اور دیگر صاحب کے کو ان کے ایک ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کے جنہیں یہ مسافر کے اوپر فٹ کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھاتے تھے تو کہا کہ اللہ کے رسول سلام کا طریقہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم آپ سلام کس طرح بھیجیں اتحیات کے اندر ہے نا السلام علیکہ نبی لیکن اب درود کیسے بھیجیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حدیث میں یہی لمبا درود وہ شارٹ کٹ درود نہیں سلامت وسلام علیہ کا یا رسول وہ میڈ انڈیا درود ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں جو درود بتایا وہ یہ درود ابراہیمی ہے اللہ مسلح یہ پڑھو فقولو یہ پڑھو سلام کیسے کرو السلام علیکم اور درود کس طرح یہ درود پڑھ کر کے آپ نے بتایا اٹھاؤ مسلم شریف اٹھاؤ بخاری شریف یہی درود آپ کو ملے گا اللہ مسل اللہ محمد محمد مالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم اللہ مبارک اللہ محمد محمد کا مبارکیم یہ ہے درود اچھا یہ بتاؤ کہ صحاب کرام نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کو سلام پڑھنے کا طریقہ مانو سلام بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر اتحیات میں سلام بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم ہر کام الٹا کریں گے سلام بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے السلام علیکم جوہن النبی اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو یہی درود پڑھا جائے اگر کئی بار نام آئے آپ کا ایک ہی مجلس کے اندر تو آدمی اگر ایک بار پورا ضرور پڑ دے تو کافی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلم شریف کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد عالی ہے کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا, اللہ اس کو اوپر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے ضرور یعنی بھیجتا ہے یہ ہے درود اور سلام کا مطلب اس کے بعد حکم یہ دیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے ہمارے نبی آپ اپنی بیویوں کو آپ اپنی بیٹیوں کو اور آپ مومنین کی عورتوں کو یا یو نبی کلیہ ازباجی کا بناٹی کا وہ نسل مومن اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہیے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے چادروں کے پلو اپنے سینوں پر لٹکا لیں اپنے چادروں کے پلو اپنے سینوں پر لٹکا لیں یعنی مکمل پردہ کر کے باہر نکلیں کیوں ظاہر آئیے اس لیے کہ جب یہ نماز کے لیے مسجدوں کی طرف جاتی ہیں یا اپنی حاجتوں کے لیے باہر جاتی ہیں تو کچھ شر پسند عناصر انہیں چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا یہ جب چھپ کر کے اور اس طریقے سے پردے میں نکلیں گی تو شرپسندگی جب باہر نکلے تو ایک ادب یہ ہے کہ اپنے چادروں کے پلو اپنے سینوں کے اوپر لٹکا لیں یعنی چہرہ چھپا لیں ہاتھ چھپا لیں بدن کے نشے و فراز کو چھپا لیں اس کے بعد باہر نکلیں اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج جو لوگ اپنے لیڈروں کے پیچھے ہیں اپنے رہنماؤں کے پیچھے ہیں اپنے پیشواؤں کے پیچھے ہیں ان کو اپنا لیڈر بنا رکھا ہے انہیں اپنا پیشوا بنا رکھا ہے انہیں اپنا امام بنا رکھا ہے اور ان کی تعریفوں کے پل بانٹ رہے ہیں اور تعریفوں کے ڈونگرے ان کے اوپر برسا رہے ہیں کیا گاڑی تو نہیں اردو نا تعریفوں کے ڈونگرے برسا رہے ہیں ان کے اوپر کل قیامت کے دن اللہ کے حضور یہی لوگ بیداری ظاہر کریں گے ان لیڈروں سے جنہوں نے ان کو دنیا کے اندر گمراہ کیا وہ کہیں گے وہ اب بنا سادہ سبیلا ہم نے اپنے لیڈروں کو ہم نے اپنے اماموں کو اور اپنے پیشواؤں کو بہت مان دیا ان کی اعتاط کی انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بٹکا دیا فاض البیلا ہمیں راستے سے بھٹکا دیا اور ڈبل عزاب دے اور ان کے اوپر بہت بڑی لانت تو آج تو تعریفوں کے ڈونگرے برسا رہے ہیں امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا پہاڑ نے لینے سے انکار کر دیا ہم نے اس امانت کو آسمان پر پیش کیا آسمان نے لینے سے انکار کر دیا ہم نے اس بارے امانت کو زمین کے اوپر پیش کیا زمین نے اس بارے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن اس کو انسان نے اٹھا لیا ہم انسان انسان نے اٹھا لیا ان کا ظلم بڑا ظالم اور جاہل ہے وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے وہ یہ بارے امانت کیا ہے امانت سے مراد ان ہم نے امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر آسمانوں پر زمین پر تینوں نے انکار کر دیا یہ امانت ہے کیا در حقیقت امانت سے مراد شرعیہ ہیں. یعنی فرائض اور واجبات فرائز اور واجبات جن کے کرنے پر سلاب ہے اور نہ کرنے پر عذاب ہے اس کو کہتے تکلیف اس میں ان تکلیفات لیکن اس امانت کو اٹھانے کے بعد اس امانت کو اٹھانے کے بعد یہ نہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور امانت میں خیانت کر رہا ہے تو امانت میں خیانت کرنا یہ ظلم ہوا اس وجہ سے ظلم ہے وہ ظالم کسی کہتے ہیں ایک چیز کو جہاں رکھنا تو وہاں نہیں رکھنا دوسری جگہ رکھنا اب امانت لیا اس نے قبول کیا اب انکار کر رہا ہے امانت میں خیانت کر رہا تو ظالم ہوا اور جاہل کیوں ہوا یہ جو ذمہ داری اٹھائی تھی اس ذمہ داری کے تعلق سے بہت غفلت برت رہا ہے اور آزادانہ طور پر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب پورا کرنے کی ضرورت ہے تو اٹھایا کیوں تھا تو اس وجہ سے انسان ظالم اور جاہل ہے اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے سورہ سبا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرقین کے ایک شبہ کو نقل فرمایا ہے. کہ یہ ہمارے حبیب کو کہتے ہیں کہ یا تو اس کو پاگل پناہ ہے کبھی بن یا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس کو جنون لائق ہو گیا ہے یا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے یا جنون لائق ہو گیا اس کا مطلب اس الزام پکے نہیں ہیں ان کو یقین نہیں ہے ارے بھائی یقین اگر ہوتا تو ایک بات کہتے کہ یا تو یہ جھوٹ بول کہتے جھوٹ بول رہا ہے تب ہوتا کہ بھائی یقین کے ساتھ کہا جاتا یا یہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے یہ کہنا کہ یا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ پاگل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں شک ہے کہ آئے بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے پاگل ہے کہ پاگل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے بالکل خود جھوٹ بول رہا ہے خود ہیں لہذا ہمارے حبیب پر جو الزام لگایا جا رہا ہے بالکل غلط الزام ہے اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو ایسا معجزہ دیا تھا کہ ہاتھ میں لوہا لیتے تھے تو لوہا پیہل جاتا تھا بتائیے لوہا کتنے فورن ہائٹ کے اوپر حرارت کی فورن ہائٹ کے اوپر وہ جو ہے پگھلتا ہے لیکن حضرت داود کے ہاتھ میں لوہا کر کے موم بن جاتا تھا ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا زبردست معجزہ دیا تھا وہ عالم علیہ الحدیب ہم نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا تھا اس سے وہ زرہیں بناتے تھے اور بہت ساری چیزیں بناتے تھے اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے نبی بھی بنایا تھا اور بہت بڑی بادشاہ تھا فرمائی تھی اور بادشاہ کی خصوصیت یہ تھی کہ جنوں کو ان کے کر دیا تھا اور عجیب بات ہے کہ جنوں کو تابع کرنے کی جہاں بات ہے وہاں بےزن رب ہی کی قید ہے او میں یامل بے رب ممبئی بےزن ربی یہ جو جن کام کرتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم مانتے تھے یہ ہمارا حکم تھا یہ کہتے ہیں کہ ہم جنوں کو اپنے قابو میں کیے ہوئے ہیں ہم جو حکم دے یہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں ایسے لوگ اس لیے کہ جن ایک الگ مخلوق ہے وہ کسی کی قابو میں نہیں آتے